पानी का चश्मा बहा लाए सूरۃ القلم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون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 اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ <تصفيق> <محیم> <تصفيق> هم من خیری موت دن سی اتلیم باد دکھنی انک قَالَ بنی ادی اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے زلیل ہے شرارت سے اشارے کرنے والا لگائی بجھائی کرنے والا مال دینے میں بڑا بخیل حد سے بڑھا ہوا بدکار سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں ہمن قریب اس کی اونچی ناک پر داغ لگائیں گے ان بلونا بل جن کو مسمس ولاسنو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 لو فلما وغد قالوا قدیری پلند بل نحن محرومون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 قال أقل لكم لو سپوم الم اکو لو لو سی ہوں اور سوبح نالمی بابو مل بابوئل کو لو يَا ن ن پیس رب نئی دلن خی رب نو گد لگلا گلتی اکبر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 پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ضلع چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے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 أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا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 اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یو لگتے ہیں کہ تم کو اپنے نگاہوں سے پھسلا دیں گے